رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہود اسے بھولے نہیں ہیں اگر ہمارے بعض ماڈرن مولوی بھول چکے ہیں ان کو آج بھی وہ خون یاد آتا ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے خیبر اور مدینے پر قبضہ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کی لاش کو نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں سے یہ بغض اور نفرت ختم نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ ان کو یاد ہے کہ تاریخ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودیوں کی عیادت کے لیے اور ان کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں کسی دن تو ٹھیک ہے یہ سب کچھ سیرت میں موجود ہے لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہودیوں کو اور نسرانیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر جزیرت العرب سے یہودیوں اور نصرانیوں کو نکال دیا تھا تو ان تمام باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے ورنہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں جس سے کفر میں لت پت حکمران اور فسق و فجور میں لت پت جو عوام ہے یہ خوش ہوتے ہیں فتوا ان کی خواہشات کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں تو اس لیے استاد نے یہاں پر ایک تانا بھی کیا ہے کہ عربی میں فتح علی آل کے نام سے آج کل چینلز شروع ہیں کہ ہوا کے دوش پر فتوی تو استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہوا کو الف کے بجائے اگر الف مقصورہ سے لکھیں یعنی ہوا یعنی خواہشات کے دوش پر فتوی خواہشات کی بنیاد پر فتوے فتح و ہوا نہیں ہے بلکہ فتویٰ علوا ہے یہ خواہشات کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ اللّہ الوکیل بس اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اس طرح کے چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں جس میں آپ ایسے ایسے فتوے پائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کسی عالم کے قلم سے یہ الفاظ نکلے اور نیٹ میں بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے فتوی دینے کے ویب سائٹس کھلے ہوئے ہیں ان کے بعض فتوا کو تو پڑھ کر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار ابو جہل کو اگر یہ موقع ملتا تو مسلمان ہو جاتا مسلمہ کذاب بھی شاید اسلام سے محروم نہ ہوتا ہر چیز جائز ہے مثال کے طور پر ایک شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہم کینیڈا کی شہریت لیتے ہیں تو اس میں ہمیں ملکہ الزبت کی وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا ہے اور کینیڈا میں موجود کفری قانون کا پابند رہنے کا حلف دینا پڑتا ہے تو کیا یہ جائز ہے تو بالکل جائز ہے تو پھر مسلما کے الزام نے کون سے گناہ کیا تھا جب کفری قانون کا وفادار رہنے کے لیے حلف تک دیا جا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر اور باقی کیا رہ جاتا ہے اور پھر ایک نے یہ ہیلا بھی سکھایا کہ یہ حلف چونکہ اجتماعی ہوتا ہے تو آپ خاموش رہیں اپنے ہونٹوں کو ہلاتے رہیں اور ان کو دھوکا دیتے رہیں اور بہت سارے ایسے فتوا ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ ویزا لیتے ہیں یہ ویزا جو ہے امان ہے اور چونکہ یہ صلیبی اور یہودی ویزا لے کر پاکستان میں آئے ہیں اس لیے ان کی جان و مال کے ساتھ تعرض جائز نہیں ہے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ویزا کس نے دیا ہے وہ حاکم جو کہ شرع خود معزول ہے واجب العزل ہے جس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے جس کو قتل کرنا واجب ہے اور حتیٰ کہ بعض حاکموں کو تو سنسار کرنا بھی واجب ہے اس طرح کے حکمران جن کی ولایت شرعی طور پر مسلمانوں پر قائم ہی نہیں ہے تو ان کے ویزا دینے کا کیا حکم ہوگا لیکن یہ باتیں نہیں کی جا سکتی اس میں اس لیے کہ اگر یہ باتیں وہ کریں گے تو ان کا چینل بھی بند ہو جائے گا اور ان بیچاروں کا جو یہ مفتی کے نام سے اتنا بڑا جو منصب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت ساری مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوں گے اور جیل کے اندر انہیں بیٹھنا پڑے گا سوکی روٹی کھائیں گے اور ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں کیا کریں گے وہ تھوڑی سی دنیا کو بچانے کے لیے بہت کچھ وہ دین میں سے بیچ رہے ہیں وہ فوجی جو کہ ہیلیکاپٹر میں آ رہے ہیں ٹینک میں بیٹھ کر آپ کے ملک میں گس رہے ہیں جاسوس طیاروں کے ذریعے آپ کے ملک پر حملہ ورہ ہیں ان کے فوجی کس طرح آخر ویزا لے کر یہاں آئے ہیں لیکن اس طرح کے گمراہیوں سے بھرے ہوئے فتوے آپ کو نیٹ میں بہت آسانی سے مل جائیں گے بہت زیادہ ہیں بہت سارے فضیلۃ الشیخ اور حافظ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں حق بات کہنے والوں کے ویب سائٹس تو فوراً بند بھی کر دیے جاتے ہیں ہیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ویب سائٹس دین دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے مفادات میں ہوتے ہیں جب امیر کی عمارت شریع اعتبار سے ساقت ہے پھر اس کے احکام کا کیا حکم ہے الولا البرا کا کیا حکم ہے ان عمرہ کی اطاعت کا کیا حکم ہے دار الاسلام دار الحرب کے کیا مسائل ہیں یہ مسائل جب آپ ان سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو ایس سے ٹیڑھے میڑھے جواب یہ دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے کیا پوچھا تھا اور اس نے جواب کیا دیا ہے اس کے لیے بطور مثال آپ سلمان اہدا کے فتوا کو دیکھ سکتے ہیں دکتر سفر حوالی کے فتح کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک زمانے میں مجاہدین کے بہت بڑے رہبر و رہنما رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اگر وہ خیر کے لائق ہوں سلمان اہدا نے تو بہت سارے فتوے دینے شروع کیے ہیں جس میں کفار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بہت زیادہ تلقینیں ہوتی ہیں لیکن کفار کو بھی کوئی اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا چاہیے اس بارے میں بہت کم مواد آپ کو ملے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی باتوں سے تو ماننے والے نہیں ہیں نا سفر حوالے جو کہ ایک زمانے میں بہت ہی قابل قدر قابل احترام تھے مجاہدین کے لیے آج انہوں نے سعودی عرب کے اندر اپنے گھر کو ان مجاہدین کے لیے کھولا ہوا ہے جو کہ جہاد کے میدان سے تائب ہو کر حکومت کے سامنے تسلیم ہونا چاہتے ہیں یعنی عبادت جہاد سے توبہ کرنے والوں کے لیے سفر حوالے کا گھر آج کل ایک مرکز بنا ہوا ہے تو ان لوگوں کے فتوا عل آپ کو ملیں گے کہ خواہشات کی بنیاد پر بہت سارے فتواں آپ کو مل جائیں گے بہرحال یہ معتدل اسلام کو پیش کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے الحمدللہ علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے اور علماء کرام میں حق بولنے والوں کی بھی کافی بڑی تعداد موجود ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت کیا ہے جو کہ ہر وقت ہمیں صرف یہ سمجھاتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہمیں اچھا معاملہ کرنا چاہیے بھائی کافروں کے ساتھ تو ہمیں اچھا معاملہ کرنا چاہیے لیکن کافر جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا بات سمجھ میں رہی ہے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ممالک میں جا کر آپ کے لیے ان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے تو کافروں کے لیے جائز ہے میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت ہی طویل ہے اگر ہم ان معتدل اسلام کے دعائیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے تو بہت ہی وقت ہمیں اس میں لگے گا بس اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ مسائل جو کہ متفق ہیں اجماعی مسائل ہیں ان کے اندر یہ نئے نئے بال کی کھال نکالنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں کلو جدید لذیذ والی بات ہے کہ ہر نئی چیز پسند ہوتی ہے اسی لیے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ہزاروں کے اعتبار سے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کے خلاف کچھ کہیں تو بہت مشکل ہے اس طرح اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں وہ کفار اور مسلمانوں کو نزدیک لانے کی دعوتیں چلاتے ہیں بس اللہ تعالی ہی رحم کرنے والا ہے